پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے من رزق اللہ ولا تعثوا في الأرض اور جب موسا نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار چنانچہ اس پتھر سے بہ نکلے بارہ چشمے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو و عز کل تم سیلنصب و مِمَّ تُمْ ببتُ الأضُّ مِنْ مقلِهَا مَِّ تُمْ بتُ الأضُ مِنْ بَقلِهَا, بقلها وَكِثائِه وَفُومهَا وَعددَسِهَا وَبَصَالِهَا قال تَستبدِلونَ الذي هو أأَجنابَِّذ هو خَييرر إه بطِصرًا فَإِنَّ لكم سَأللتُمْ وَضربةَ عليهلَيْهِمُ الذِلَّة وَْمَسْكَنةُ وَباءُ بِغضَبِ منِنَ اللله جب ہم اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے یعنی اس کی ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز موسا نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرنے کرتے تھے نبیوں کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی فرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفاسیر کی طرف تو اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اناسی اور صحیح مسلم حوالے حدیث نمبر تین ہزار پندرہ وغیرہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں لیکن وہ لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتا کے بجائے حبۃ فی اشعارہ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر و استحضاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے امر واقع یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ احکام الحیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے اور پھر یہ آسمانی عذاب کیا تھا بعض نے کہا کہ غزب الہی سخت پالا تعاون اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعاون اسی رض اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ تعاون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور, اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو اٹھارہ اور پھر یہ واقعہ بعض کے نزدیک میدان تیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار چنانچہ پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے قبیلے بھی بارہ تھے ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور یہی یہ قصہ بھی اسی میدان تی کا ہے مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک شہر ہے مطلب یہ کہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ ان کا یہ مطلب چونکہ کفرانے نعمت ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استقبار پر مبنی تھا اسی لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں پھر کہاں وہ انعامات و احسانات جن کی تفصیل گزری اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئیں اور وہ غضب الہی کا مزداق بن گئے غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل اراد اقوبت یا نفس اقوبت سے کرنا صحیح نہیں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ناک ہوا کما ہوا شان ہوں جیسے اس کی شان کے لائق ہے پھر یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام اور دایان حق کا قتل اور ان کی تزلیل و یعانت یہ غضب الہی کا باعث ہے کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغزوب اور ضلع اور رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرحروح ہو سکتے ہیں من کہ نوں و وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هادوا من آمن بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی عیسائی اور صابی مطلب بے دین ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس وقت سے اس قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اب چلتے ہیں میرے محترم سننے والوں اس آیات کی تفسیر کی طرف یہ ذلت کو مسکنت جو ذکر کی گئی ہے بنی اسرائیل کی یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے آسو نافرمانی کی کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا اور یا تدون کا مطلب ہے معمرمبی کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منحیات سے باز رہا جائے اور معمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو اپنی طرف سے کمی پیشی یا زیاتی اتدا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہود ہواد یعنی بیمانہ محبت سے یا تہودن بیمانہ توبہ سے بنا ہے. سے بنا ہے گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کے وجہ سے پڑا تاہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے ان نصرانی کی جمع ہے اور بعض بتاتے ہیں کہ نصران کی جمع ہے جیسے ندامہ اور ندمان کی جمع ہے اور نصرانی نصران یا ناصرہ کے طرف منصوب ہے جو اس بستی کا نام ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہتے ہیں اور آپ کے پیروکاروں کو نصرانی بحوالِ تفسیر اللباب جلد نمبر دو صفحہ 133 سے لے کر 135 تک صابئین سابی کی جمع ہے یہ لوگ وہ ہیں جو ابتداء میں کسی دین حق کے پیروی یا پیرو رہے ہوں گے اس لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے اسی لیے لا مذہب لوگوں کو سابق کہا جانے لگا بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مضموم سائی کی ہے یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ضروری نہیں ہے بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدہملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر اس ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وہ سب نجات اخروی سے ہم کنار ہوں گے اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الاخر آخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت کے ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر زمان سے پہلے گزر جانے والے یہودی عیسائی اور صابی وغیرہ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے بھی ہوتی ہے مثلا مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے عبادت گزار اور نمازی تھے رسالت محمدیے سے قبل وہ اپنے دین کی پابند تھے اپنے دین کے پابند تھے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان انَََین الیا بہوالِ ابن کثیر قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے مثلا مثلاً اللہ, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے ومن دینا فلن منه جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا وحاديث مبي نبي صلى الله عليه وسلم نے وضاحت فرما دي کہ اب میری رسالت بر ايمان لا بغير کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی مثلا فرمایا والذی نفس محمد بیده والذی نفس محمد بیده لا يسمع به احد من هذه الامت يهودی ولا نصرانی يهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به إلا كان من اصحاب النار بهوالی سحی مسلم حدیث نمبر ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت یعنی امت دعوت میں جو شخص بھی میری بات سن لے وہ یہودی ہو یا عیسائی پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرانی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضموم صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیح کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا یا ہم پر ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کے طرح ان کے اوپر کر دیا جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من بعد ذلك فلولا فضل من پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والے والوں میں سے ہو جاتے ولام تم الدین اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیاتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لئے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگاروں پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا اتتخذنا اعوذ ان من اور جب موسا نے اپنے قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے موسا نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں یا شامل ہو جاؤں بکرت اللہ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو موسا نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ان کے درمیان عمر کی ہو چنانچے تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے لونها تصرف انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے لیے بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ خوب گہرا ہو وہ دیکھنے والوں کو خوش كرے إِنَّ شہتون انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو اسبد ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا ہفتے کے کی دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتیں انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھسی رہیں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے پھر ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی جو انہوں جو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشان نشاندہی کر کے دوبارہ مر گیا۔ بہوالے فتح قدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقره العذلون تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه الناشیہ فيها قالوا الان اجئتم الحق وما كانوا يفعلون موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں حل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو وہ عیب ہو اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے پھر ان انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے وَإِذْ وَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا تم فِيهَا وَاللَّهُ مخرجم مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے فق الغ لا القم تعل چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ثمُم قَسَت قُوبكُمْ منِن بعد ذلكَ فهكَ الْ الحجارة يَ وأشَدّ قَصوه وَإِنَّ منْ الْ الحجارةِ لماَا ييتفَجر منِنْهُ الأأَنْهار وَإِنَّ منْهَا لماَا يَشَّّقُ فَيَخْررجُ مِنْههُ الماء وَإِنَّ منِنْهَا لَماَا يَهْبتُ منِ خَشيَةِ الله وَمِ الله بغافِرٍ عَمَّا تَعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند پتھروں کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پٹ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکمِ الٰی پر عمل ہو جاتا لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے مین میک، نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیئے جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا اسی لیے دین میں تعمک اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کے بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا دران درآن حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا تاہم کسی صحیح مرفو حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کا تعلق اسی قتل سے ہے مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسی لیے خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے مقتول کے دوبارہ یا زندہ مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سور ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں ایک مثال ثم من بعد موتكم لعلكم میں گزر چکی ہے دوسری مثال یہ قصہ ہے تیسری مثال سورہ بکر کی آیت دو سو تریالیس مہ تو چوتھی آیت اللہ اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربعہ مطلب چار پرندوں کی ہے پھر معجزات کے بارے میں یعنی یہ گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کے مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت اللہ کا دائیہ اور توبہ و استفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کے طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تون اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت صلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے وَلَا وَلَا بہم اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو جو جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی کا فرمان ہے تو سب مزید وضاحت کے لیے صورت بنی اسرائیل کا ماحول آیت چوالیس کا حاشیت دیکھ سکتے ہیں